شہید اسلام ڈاٹ ہر چیز کی پیدا کرنے چیز اس اور وہ میرے محترا پہلے میں نے کیا تھا الزامی جواب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس کیا ہے خط ہے مارے ہاں مو بھی بڑا حسین ہے ان کا خدا خاط لکھ گئی کے پاس تو پہلے تو الزامی جواب دیا گیا ان کو ہاں کہ یہ خبیص ہیں اس قسم کے حرکات نازیبا ان کے باپ دادا بھی کرتے تھے یہ بھی کرتے ہیں الزامی ہی اب تحقیق کی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نبی نہیں آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام باقی نبی آئے کیا ان کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ خط لکھتا تھا کیا کہ ان کو نبی ایمان خط لکھ رہا ہوں یہ جواب تحقیقی ہے جی وہ جواب کیا تھا گلزامی اب یہ جواب کیا ہے جی تحقیقی ہے بے شک بھائی کی ہم نے طرف تیرے جیسے کہ وہی کی ہم نے طرح لو کے اور نبیوں کے بعد اس کے اور وہی کی ہم نے طرح ابراہیم اسماعیل اساد یعقوب ان کے اولاد یونس خارون سلیمان اور دی ہم نے داود گو وہ رسولان اس سے پہلے کیا معروف ہے وہ ارسل نا اور بھیجا ہم نے رسولوں کو تاکہ بیان کر چکے ہم ان کا تیرے اوپار میں نے پہلے سے مکی صورتوں میں میں نے قبلوں کے نیچے کا لکھنا ہے مکی صورتوں میں تو مدری ہے نا آگے و سلنا روسولان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 بھیجا ہم نے رسولوں کو مبشرین و وامنظرین فرائض رسول رسولوں کے فرائض کیا تھے مبشر کے لل اور منظر کے للکافرین کافری فرائض رسول خوشخبری دینے والے اور کافروں کو ڈر سنانے والے لہ اللہ یقون علنا حکمت ارسار رسول رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ قیامت کے دن کافروں کا عذر باقی نہ رہے کافروں کا عذر باقی نہ رہے یوں نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نذیر نہیں آیا تھا ڈرانے والا سمجھانے والا حکمت ارسال رسول تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کوئی عذر بعد بھیجنے رسولوں کے اور ہیں اللہ تعالیٰ غالب حکمت والد لاكن اللہ یا شاد دلیل بھاج دلیل بھاج فرمایا اے میرے محبوب اگر یہ یہود و نسارہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تو میں اللہ گواہ ہوں تیری نبوت کا ہاں ہا سہان میں اللہ گواہ ہوں تیری نبوت کا اور میں گواہی دیتا ہوں اس کتاب كے ساتھ جو کتاب آپ نے علم و حکمت کے ساتھ اتاری ہے گواہل ہاں واہ لیکن اللہ تعالی یا علی نبوت کا یا شہادوں کے نیچے لکھو اللہ نبوت کا لیکن اللہ تعالی دوائی دیتے ہیں اوپر نبوت تیری پہ بیمار ساتھ اس کتاب کے جو اتاری اللہ نے طرف تیرے اس کتاب کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں اللہ گواہی دیتا اوپر نبوا تری کے ساتھ اس کتاب کے جو تاری طرف تیرے اور یہ کتاب کیا ہے ان ضلہ علم اتارا اس کتاب کو اپنے علمی کمال کے ساتھ یہ معنی بھی لکھ لو اتارا اس کتاب کو اپنی علمی کمال کے ساتھ یہ دلیل واحد تھی یا نہیں والملائے کو یا شدون یہ دلیل نقلی اور فرشتے بھی آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ گواہ یہ گواہی دے نہ دیں اللہ خود گواہ ہے تیری نبوت کا فرشتے گواہ ہے ان الدین کا فرو انجام کفار اہل کتاب انجام کفارہل قطع بے شک جن لوگوں نے کوفر گیا یہ خود گمراہ ہے نہیں اور روپتے ہیں اللہ کی راہ سے یہ کیا ہو گیا کہ ظلال پستا گمراہ ہو گئے گمراہ ہونا بھائی ان اللہ کافرو یہ انجام اخروی ہے تو انجام دنوی تھا قبضل ضلع المبئی دا یہ انجام اخروی بے شک جن لوگوں نے خود قفر گیا وہ ضالم اور دوسروں کا بھی نقصان کیا یعنی دوسروں کا حق سے روکا نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ بخشے واسطے ان کے آخرت میں بھائی دنیا میں توبہ قبول ہو جاتی ہے نا آخرت میں نہیں بخشے گا یہ فل آخرت کے لابھ لکھو لے یاقفر اللہ فلآخرہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نہیں بخشے گا ان کو اور نہیں تاکہ رہنمائی کرے ان کی طریقہ راستے جنت کی یا طریق سے مراد بحث کا راستہ ہے دنیا کا سرات مستقی مراد نہیں اور نہیں تاکہ رہنمائی کرے ان کی طریق جنت کی ہاں اللہ طریقہ جہنم جہنم کی رہنمائی کریں گے ہمیشہ رہیں گے اس میں اور یہ بات اللہ کو اوپر یا شہید ترغیب اے لوگ تا کہ آ گیا تمہارے ساتھ حق تمہارے رب کی طرف سے خیر اللہ کو پس ایمان لاؤ یقن خیر اللہ کو آمنو مینو امر ہے نا تو امر کا جواب کیا ہوتا ہے میں یقن آگے معذوق ہے پا مینو یقون خیر اللہ کو ایمان لاؤ یہ ایمان تمہارے لیے کیا ہوگا بہتر اور اگر کفر کیا تو نے تو ہم نے استغلائے باری تعالی استغلۂ باری تعالی اگر کفر کرتے رہے تو اللہ کے ملک میں جو کچھ اسمان میں زمین میں ہے اللہ تعالی جاننے والی حکمت والے یا زاجر برائے نہ زاجر برائے نصارہ میرے محترام یہود کے اندر تفریح تھی اور نصارہ میں کیسا افراد تھا یہود کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تفریح تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے نبی تو نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شریف آدمی نہیں مانتے تھے بھائی ان کی اماں پہ جو بہتان باندھا تو شریف آدمی سمجھا کتنی حفاظت کی ان تو ان میں تفرید تھی یہود کے اندر اور نصار میں کہا تھا افراد تھا انہوں نے علیہ السلام کو خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا صالح سے بنا دیا یہی فرمایا زاجر برائے نصارہ اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین کے اندر کے کس کو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا حد سے بڑھ جانا ہمارے ہاں ایک شاعر گزرا ہے بریلی تھا مولوی مشہور تھا وہ بھی عجیب تماشا کرتا حد سے بڑھ جاتا ہے کہتے فرید باصفہ ہستی محمد مصطفیٰ ہستی چہا گویم چہا ہستی خدا ہستی خدا ہستی فرید بھی تو ہے محمد بھی تو ہے خدا بھی تو ہے اپنے پیر کو کہتے یہ غلب ہے نہیں فرید باصفہ ہستی محمد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 اور نہ کہو تم اوپر اللہ کے مگر حق بات ان مسیح سوائے اس کی مسیح یعنی عیسی ابن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے کیا ہیں رسول ہیں جب ابن مریم کہا نا تو تردید ہوگی نصارہ کی ابن اللہ نہیں ہے جب اللہ کا رسول کہا تو تردید کیس کی ہو گئی یہود کی وہ تو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے تو ابن مریم کے اوپر لکھ لو واس نمبر اے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 ہمارے اندر مادہ بھی ہے کلمہ کن کا بھی ہے وہاں کیا ہے صرف کلمہ کن کا ہے بس تو لہٰذا کالمۃ اللہ تو ہو ہوگا ہے. ہمارے اندر مادہ بھی ہے روح بھی ہے وہاں کیا ہے صرف روح ہے تو کالمۃ اللہ بھی ہوگا روح اللہ بھی ہے یہ بالکل آسان لفظ میں آپ سمجھ جائے کلمہ اللہ کا جو ڈال اطرا مریم کیا روح ہے اس کی طرف سے پہا مینو بلّہ رسل بلا تر فلا یہاں ناحوی اعتراض آپ کریں گے کہ لا تقولو تو فیل پل ہے کیا ہونے چاہیے؟ ہونا چاہیے سلاثتن ہونا نا مقول ہو لیکن یہ سمجھیے کہ سلاثت خبر ہے مبتدا محضوف کی بلا تقول الآلحاۃ سلاثتن یہ <تصفيق> خبر ہے اس کا مبتدا کیا معذوف ہے الآلحاۃ سلاثتن اور نہ کہو یہ بات کہ معبود کتنی ہیں تین ہیں یہ جملہ مقولہ بن جائے گا اور نہ کہو تم اللہ تو سلاس تن یہ سمجھئی بات اچھا بھی آگے بھی نہ بھی نکتا ان خیر اللہ کم رکو تم اچھائی سے ان تو پھیل پھیل ہے خیر المقبول ہو تو کیا من ہوگا اچھائی سے رکو یہ ٹھیک ہے لہذا یہاں بھی بارت مقدر کرو انتہو ان تسلیس رک جاؤ تم تسلیس سے تین خدا نہ مانو تین خدا نہ مانو انتہو ان تسلیس وقصدو خیر اللہ کو اور کاشت کرو بہتری کا اپنے لیے تو خیر کس کا مقول بنے گا اکسدو کا ان تر تسلیس وقت اللہ انم اللہ واحد رد تسلیس تشریح کا رد ہے سوائے کے نہیں اللہ ہی بابو دیکھ ہے سبحان پاک ہے وہ اس سے کہ اس, اس کے لیے کیا اولاد تو رد تشریس بھی ہو گیا اور رد ولدیت بھی ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی اولاد نہیں سبحان ہو کے نیچے رد ولدیت وہ اس لیے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 بالکہ ابدیات ان کے لئے کہا باعث سے فخر ہے کیا ہم جو کہیں اللہ کے بندے ہیں باعث فخر نہیں تو یہی فرمایا لستن کے فر مسیح اقرار عیسیٰ و ملائکہ کا با اقرار کرتے ہیں اقرار عیسیٰ و ملائیکہ بددیت دونوں ابدیت کے اقرار کرتے ہیں ہرگز نہیں اقرار کرے گا مسیح ہرگز نہیں آر کرے گا حرگز نہیں آر کرے گا مسیح آر جانتے ہو نا وہ انکار آر ایک ہی چیز ہے حرگز نہیں آر کرے گا مسیح یہ کہ ہو جائے بندہ اللہ کا اور نہ فرشت مقرب اور جس نے آر کی نا اللہ کی ابدیت سے اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا جمع کرے گئے زج رہا ہے معیاست کہ زجر فام ملزینہ مل ابن و بشارت اللہ کی آمد کے دن اکٹھا کریں گے تو انجام کیا ہوگا مومنین کے لیے بشارت ہے جو ایمان اللہ عمل کے اچھے پورا دے گا ان کو ان کے ثواب اور زیادہ دے گا ان کا اپنے فضل سے وہی نسن کا حوق تخویف و خروی جنہوں نے آر کی تکبر کیا عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک اور داں پائیں گے واسطے اپنے صبح اللہ کے دلکار سازگار یا یوناس تريب المان اے لوگوں بے شک آ کیونکہ تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے برہان ہے نا برہان اس کا معنی ہم نے کہا گیا ہے دلیل لیکن اس کا مستاق تین چیزیں ہیں قرآن قرآن بھی دلیل ہے تمہارے رب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزا اس کا مصطح کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں قرآن محمد معزا یہ تینوں چیزیں دلیل ہیں رابطی وان ضلع اور اتارا ہم نے طرف تمہارے نور مبین اور نور مبین کون سا اترا قرآن پاگ یہ تفصیص ہے پاملزین منشارت جو امام اللہ سات اللہ کے بات سمو اور مضبوط پکڑا ساتھ دین اس کے قریب داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت کے اندر رحمت کے نیچے لکھو جنت داخل کرے گا اللہ ان کو بیچ رحمت اپنی جنت اور کے جنت کے اندر اور فاضلس کے نیچے لکھو دیدار خداوندی بندی میں پہنچیں گے اور دیدار خداوندی ہوگا و یادی ہے بلا اسرات مستقیمہ وہ تو تھا جی انجام اخروی یہ جو ہے نا بحث کے اندر داخل ہوں گے دیدار خدا بندی ہوگا یہ کون سا انجام تھا اخروی اب یہ انجام دن بھی ہے وہ یا دین ملا سراتم مستقیمہ راہنمائی کریں دے سراتم مستقیم یہ انجام دن بھی پہلا اخروی تھا میرے عظی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 سلس کے اندر کیا ہوں گے شریف ہوں گے اور تقسیم برابر ہوگی نیزاکر میں سر حضر سیاح نہیں ہوگا پڑھا تھا یا نہیں آشیر ہے فارسی کا مادری اف اخ اخترا ہرماں با با اقرو ورنہ یکرا سرس زاہد مستوی در سرسداں یہ شعر بھی ہے تو وہاں حکم تھا کس کا جی مادری بہن بھائی کا اب یہاں حکم ہے حقیقی بہن بھائی یا پدری وہ رہ گئے تھے یا نہیں اب کہ اس کا حکم ہے حقیقی ماں باپ ایک ہو یا پدری کا ان کا حکم یہی ہے کہ اگر بہن ہو ایک بہن کیا ہو چاہے حقیقی ہو چاہے پدری ہو جو مر گیا ہے نا اس کی ایک بہن ہے تو اس کو نصف ملے گا کتنا وہ جیسے بیٹی کو نصف ملتا ہے اور اگر ایک سے زائد ہوں دو یا زیادہ ہوں تو کہہ لیں گے سلطان جیسے بیٹیوں کا ملتا تھا اور اگر بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہیں تو لاکر میں یہی دیکھو یہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے حکم و راج لے ہے آپ فرما دیجئے اللہ فتویٰ دیتا تم کو کلالہ کے اندر اگر مرد مر گیا نہیں واسطے اس کے اولاد وال اور اس کی بہن ہے نیچے کو حقیقی یا پدریوی کا چکا تھا don't. اور اس کی ایک بہن ہے حقیقی یا پدری تو اس کو کتنا ملے گا آو جیسے بیٹی کو نیس ملتا تھا بس اس کے لیے آدھا ہے اس کا کہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی اچھا یہ تو ہے پدری یا حقیقی بہن ہے اور اگر بہن مر گئی اور بھائی چھوڑ گئی اور کرو بہن مر گئی اور کیسے چھوڑ گئی تو بھائی سارا مال لے گیا اسباہ واہ ہوا یار سہا اور وہ بھائی وارث ہوگا بہن کا سارے کا اگر نہیں اس کی بہن کی کیا اولاد آگے تھے میں اچھا ایک بہن ہے تو نس دو بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ کیا لیں گی دو سول سلطان ابھی میں نے کہا ہے اگر ہیں دو تو ان کے لیے کیا ہے سلسان دو تین اس سے چھوڑ گیا وحم خان اخبات اگر ہم بہن بھائی مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں فلیز کرم سہ زل ان سے یہ یعنی یبین اللہ علیکم حکمت بیان شرائ شرائ سے مراد احکام حکمت بیان شرائ بیان کرتا اللہ تعالیبہ سے تمہارے احکام کو ان تزل اصل میں کیا ہے لے اللہ تزل ان سے پہلے لا مقدر ہے اور تزلو سے پہلے لا مقدر ہے لا نافیہ لے لا تزل اللہ بیان کرتے ہیں حکام کو تاکہ تم تاکہ تم گمراہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں